بائیسواں مکتوب اصل تصوف کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بھائی شمس الدین اللہ تم کو بزرگ بنائے سمجھو کہ تصوف کا ضابطہ اور قانون دیرینہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں اس پر پیغمبروں اور صدیقوں کا عمل رہا ہے بری عادتیں اور زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے زمانے والوں کی آنکھوں میں صوفیوں کا حل برا دکھائی دیتا ہے ان کی دامنی پر دھبے لگانے کا خاص سبب یہی ہے کہ خود صوفیوں نے اپنی روش بدل دی ہے اور خلاف اصول عادتوں میں مبتلا ہو کر تصوف کو بدنام کر دیا ہے ورنہ تصوف تو دین و ایمان کی جان ہے اہل طریقت کے یہاں تصوف کی تین قسمیں ہیں پہلا صوفی دوسرا متصوف اور تیسرا مش مشتبہ صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی فنا کر چکا اور اللہ کے ساتھ باقی ہے خواہشات نفسانی کے قبضے سے باہر اور حقائق کے موجودات کا ماہر ہے متصوف کی یہ شان ہے کہ ریاضت و مجاہدہ میں اس لیے مصروف و سرگرم رہتا ہے کہ صوفیوں کے مراتب حاصل کر سکے اور قدم بقدم ان کی راہ چل کر اپنے معاملات ان کے ساتھ درست کرنا چاہتا ہے اور مشتبہ کی یہ حالت ہے کہ اس میں تو صوفیوں کے اکثر عادات ہوں مگر معنن نہیں روزہ نماز درود و وظائف ذکر و اشغال یا اور کوئی عمل وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالی سے ملے بلکہ ان تمام آرائشوں کا مقصد جاہ تلبی اور حضوض نفسانی ہے مصرہ بدنام کنندہ نکو نام چند نیک نام لوگوں کو بدنام کرنے والے ہیں اس کے باوجود امید کی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہو جائے اور ان کے سایہ دولت میں دو جہان سے گزر جائے تم دیکھتے نہیں کہ لشکر میں مرد میدان ایک ہی ہوا کرتا ہے باقی لوگ تو پھیلی ہوتے ہیں شہر میں خلیفہ وقت اور سلطان ایک ہی ہوتا ہے اور لوگ اس کی دولت کے سائے میں بسر اوقات کرتے ہیں یہ بھی قاعدہ ہے کہ ہر گروہ میں محقق کی تعداد کم ہوتی ہے اور متبعین ہزاروں ہوتے ہیں لیکن ہر گروہ کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے تو وہ شخص اکثر اسی میں شمار کیا جاتا ہے شریک کا فتوی یہی ہے کہ من تشبها بقوم فهو منهم جس نے کسی قوم کی روش طریقہ اختیار کیا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا بہرحال اگر تصوف کی ابتدا پر غور کرو گے تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے پاؤ گے اس عالم میں پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو حق تعالی نے خاک سے پیدا کیا پھر اجتبا اور اصطفاء کے مقام پر پہنچایا عطا پھر صوفی بنایا ان خاص معاملات کو اشارات کے طور پر سنو کہ کس طرح صوفی بنائے گئے مرید کو آغاز ارادت میں چلا کرنا پڑتا ہے اول اول طائف و مکہ کے درمیان میں چلا کیا خمرت تین بین صبح میں نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دنوں میں خمیر کیا جب یہ تجرید کا چلا ختم ہو چکا تو حق سبحانہ نے اس میں روح عنایت فرمائی اور عقل و دانش کا چراغ اس کے دل میں روشن کر دیا دل سے زبان تک وہ باتیں آنے لگیں کہ مو سے انوار و اسرار کے پھول جھڑنے لگے جب آپ نے اپنا یہ رنگ دیکھا تو مستی میں جھوم گئے خدا کا شکر و احسان بجال آئے حضرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا ہے من اخلص اللہ عربعین صباحا اظہرہ اللہ ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانی جس نے خلوص قلب کے ساتھ چالیس دن خدا کے لیے خاص کر دیے اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا پھر آپ نے بجا آوریے شکر و احسان کے بعد آسمان کا قصد کیا اور پہلے ہی جلوس میں ملائکہ کے سجود کی سلامی گزری آپ کو اول خلافت میں یہ اعزاز مرمت ہوئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسافروں کی طرح بہشت کا قصد کیا اور تمام بہشت کو دیکھا بھالا یہاں کے رموز و اسرار سے آگاہی حاصل کی کہا گیا کہیں اپنے جی سے کوئی بات نہ کر لینا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ذرا سنبھل کے چلنا مرید کو خود کوئی اختیار نہیں آپ نے سب کچھ سن لیا مگر از خود رفتگی اور ان کے عالم میں روکے نہ روکے جرت کر بیٹھے پھر کیا تھا غیب سے شمشیر اعتاب کھینچی اور آسا آدم و رب فغوا، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہہ گیا آپ چونک پڑے ارق ندامت میں ڈوب گئے اب بجز استغفار کے کوئی چارہ نا تھا جانو دل سے اس کام میں لگ گئے رب بنا ظلم یعنی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا صوفیوں کے استغفار کی اصل یہیں سے شروع ہوتی ہے جو کچھ اسباب خواجگی مرحمت ہوا تھا سب چھین لیا گیا خلعت خلافت اتار لیا گیا اب جسم ننگا بے سطر تھا اور زبان پر استغفار کہا گیا اے آدم اسی مفلسی اور ذلت کے ساتھ دنیا کا سفر کر کیونکہ مرید کے لیے ضروری شرط ہے کہ جب اسے کوئی لغزش صادر ہوتی ہے تو اس کو سفر کرنا پڑتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تنہا دنیا کے سفر کا قصد کیا جسم ننگا تھا حکم ہوا اے آدم ہر ایک درخت سے ایک ایک پتا بھیک مانگ تین پتے آپ کو ملے ان کو سی کر گدڑی بنا لی اسے پہن کر خود کو چھپا لیا اور اس خاکداں دنیا میں تشریف لائے مگر تین سو برس تک روتے رہے پھر دریائے رحمت خداوندی جوش میں آیا اور درجائے اصطفا عطا کیا گیا ان اصطفا آدم اب کیا تھا تصفیہ کامل ہو گیا صوفی صافی بن گئے وہ مرقع جو درفزا گری کے بعد پہنایا گیا تھا آپ اس کو نہایت عزیز رکھتے تھے آخر عمر میں وہ مرقا حضرت شیت علیہ السلام کو آپ نے پہنا دیا اور خلافت بھی سپرد کی چنانچہ نسلاً بعد نسل اسی طریقے پر عمل ہوتا رہا اور تصوف کی دولت ایک نبی سے دوسرے نبی کو یک کے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی صوفیوں کا یہ بھی معمول ہے کہ کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مل جل کر راز و ناز کی باتیں کیا کرتے ہیں چنانچہ صوفی صافی اول حضرت آدم علیہ السلام کی اس خلوت در انجمن کے لیے خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی یعنی دنیا میں پہلی خانقاہ کعبہ مکرم ہے اس سے پہلے کسی خانقاہ کا وجود نہ تھا خرقہ اور خانقاہ کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے قائم ہوئی پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں صرف ایک کمل پر اکتفا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیشہ ایک کمل رکھا جو پہلی ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عنایت فرمایا تھا طریقت میں پیر کے لیے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ مرید کو اپنا خرقہ پہنانے کے لائق بنا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جامعے صوف پہنا کرتے تھے خانقاہ کی تاریخ تو معلوم ہو چکی اسی بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کو خانقاہ بنایا چنانچہ اور اور ملکوں میں بھی خانکاہیں بنائی گئیں جن میں عبادتیں کی جاتیں اور اسرار الہی کا بیان ہوا کرتا پر جب دور مبارک حضرت سیدنا و نبینا سلطان الاولیاء والانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قمل اختیار کیا ملت ابیکم ابراہیم یعنی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا اور ان کی روزتی وش بھی یہی رہی اور اسی خانقاہ کا قصد کیا علاوہ اس کے خود مسجد نوی میں گوشہ معین کر دیا اصحاب میں دو, دو وہ گروہ جو سالکان راہ طریقت با بعنوان خاص تھا ان سے وہی راز کی باتیں ہوا کرتیں ان میں بعض پیر تھے اور بعض جوان جیسے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت سلمان حضرت معاد او بلال او ابو ذر و عمار رضی اللہ عنہم ان حضرت کو خاص خاص اوقات میں آپ وہاں بٹھاتے اور اسرار الہی کی باتیں کرتے ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ بڑے بڑے فصحائے عرب اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے مغز تک پہنچ نہیں سکتے تھے اس خاص جماعت صوفیہ کے لوگ قریب قریب ستر اشخاص تھے حضرت محتر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی صحابہ کی عزت و تقریم فرماتے تو ان کو ردا ردائے مبارک یا اپنا پیرہن شریف عنایت فرماتے صحابہ ردوان اللہ علیہم میں وہ شخص صوفی سمجھا جاتا تھا اب تم جان سکتے ہو کہ تصوف اور طریقت کی اول اول ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کا تتم جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زیادہ طول کی ضرورت نہیں بہرحال اس مکتوب کو دیکھ کر تمہارے دل میں شاید یہ خیال گزرا ہو کہ کہاں ہم اور کہاں تصوف تو مجھ سے سن لو کہ اس طرح کی بے دلی ہرگز مناسب نہیں دل کو قوی رکھو اپنی فلسی پر مطلق نظر نہ رکھو کارخانہ الہی محض فضل و کرم پر موقوف ہے کسی کے عمل پر نہیں تم دیکھتے نہیں کہ راکے اور ساجد کتنے ہزار تھے تسبیح اور تمہید کو کئی لاکھ تھے اسرار کی کتنی تعداد کثیر تھی سوختگانے عظمت و جلالت کے افراد کس قدر تھے لیکن ہوا کیا آخر یہی نہ کہ خاکِ ناچی سے قوم بے باق پیدا کی گئی سب عابد و مطی پر اس کو فضیلت دی گئی اس بات کو دیکھو تو صحیح کہ خطاب رب کم یعنی اے مشتخاک کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ کون سی خدمت کا صلاح اور کون سی شفاط کی بدولت ہوا اکثر دیکھو گے کہ ایک پرانا شرابی چشم زن میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے یہی مقبولیت کا شکار اور مشاہدۂ زلجلال میں عرق نظر آتا ہے ہم دم نوازش پر نوازش ہو رہی ہے ہر لہجہ وصل در وصل کے مزے ہیں اور کبھی قدیم منا جاتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر حجابات کی پٹی بندی اور گردن میں دھتکار پھٹکار کی ڈوڑی پڑی ہے حسرت و اندو کا سامنا ہے دم بدم خون جگر کا پینا ہے کبھی ایک شخص ن... تنجانے سے لایا جاتا ہے اور اعزاز و قبول کے گل بوٹے میں اس کو ملبوس پر بنائے جاتے ہیں اس کے ملبوس پر بنائے جاتے ہیں کبھی ایک شخص مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور لانت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے حق تو یہ ہے کہ جس طرح لطف کام کر رہا ہے اسی طرح قہر بھی اپنے کام میں سرگرم ہے وسلام